مرزا صاحب میں آپ کا تحدل سے ممنون ہوں کہ آج آپ نے تکلیف فرمائی میرے غریب خانے پر میری اس درخواست پر کہ آپ اس میری اس چھوٹی سی لائبریری کو کی زینت بخشیں اور کچھ آپ اپنے ارشادات سے خیالات سے مجھے اور میرے اور سننے والوں کو مستفیض فرمائیں تو میں اس کی ابتدائی اس ایک سوال سے کر رہا ہوں اور اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست آپ کے پیشہ تو نہیں کہوں گا بلکہ ایک ایسے شعبے سے ہے جس سے کہ آپ وابستہ ہیں اور وہ ہے تعلیمی ادارے سے اور نصاب تعلیم سے اور آج کل کے نصاب میں تعلیم میں جس انداز کی چیزیں ہو رہی ہیں جس نہ پر کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے اور آئندہ جو ہوگا وہ بھی آپ کے علم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پر کچھ اظہار خیال فرمایا تو میں ممنون ہوں گا خان صاحب آپ کی عنایت ہے آپ محبت والے بزرگ ہیں میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں حاضر ہوا پچہتر میں بھی میں حاضر ہوا تھا یوں کہیں کہ حاضری لگوا گیا تھا آج بھی آیا ہوں اور آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں خدا مزید آپ کو ہمت دے یہ موضوع بڑا اہم بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے جی جسے نصاب تعلیم کہتے ہیں جی مگر میں ایک اور عذاب تعلیم میں مبتلا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جیسے مولانا روم نے فرمایا تھا کہ اگر دیوار کج ہو تو وہ پھر کتنی کوئی عمارت کتنی ہی بلندی تک پہنچ جائے جی تو وہ کج ہی رہتی ہے پھر اس میں درستی نہیں واقع ہوتی خشتے اول جمن حد میں مار کج تا مارکجریا میر رود دیوار کج میں اس خشتے اول کی بات کرنا چاہتا ہوں اور خشتے اول میں بھی نصابی نہیں جو چیز مجھے دکھ دیتی ہے اور دی جس طرح علامہ پیچوتاب اور سوز و ساز میں مبتلا رہے میں ایک چھوٹی سی بات کے زمین میں سوز و ساز میں مبتلا رہتا ہوں اور پیچوتاب کھاتا ہوں وہ تعلیم کے دو مختلف زینے ہیں جو بڑے واضح ہیں ویسے تو جیسے انگلستان میں سترویں صدی میں اٹھارہویں صدی میں پندرہویں صدی میں تین زینے تھے کہ ایک مذہبی طبقہ ایک عمرہ کے لیے پبلک اسکول جی, جی, جی. ایک عام چھوٹے اور یعنی عام میں جی. پبلک کے عوام کے بچے پڑھتے ویسے تو ہمارے یہاں بھی اس وقت تین ہے ایک تعلیم خالص دینی تعلیم ہے جو مساجد اور اس قسم کے دینی دارالعلوم جی محدود جی ہے, ہے. ہے ایک عوام الناس کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہے مدارس عام مدارس جی عوام الناس کے بچوں کی تعلیم کا جہاں ناس ہوتا ہے ایک <تصفح> وہ ہے <تصفح> ایک اور ہے زینہ تعلیم کا یا قسم تعلیم کی وہ انگریزی اسکول ہے درست دن میں کانونٹ بھی ہیں اور کانونٹ کی نقل میں جو دیسیوں نے بنائے ہیں وہ بھی ہیں اور میں اسی ضمن میں وہ پبلک اسکول پٹارو ہو کیڈٹ کالج اسنت دال ہو وہ کوہاٹ کا کریڈٹ کالج ہو یا وہ مری کا لارنس کالج ہو جی میں کالج ہو ایسے اداروں کو بھی شمار کرتا ہوں تو یہ تین ذینے ہیں ایک تو بچارہ اہل دین کا مکتب ہے یا دارالعلوم ہے وہ جس نصاب کو جس بھی درجہ تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اس کے مطابق اپنا دینی کام کرتے کرتا ہے گویا دین اور دنیا کچھ اس طرح الگ الگ راہوں پہ گامزن ہیں کہ وہ دینی ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ جو وہ نہیں ہوتے وہ بچارے دنیا دار دنیا ہو کر دنیا. رہ جاتے ہیں. چنانچہ ہم سب کو وہ دنیا دار کہتے ہیں اگرچہ ہم اس حوصلے سے انہیں دین دار نہیں کہتے مگر وابستہ بہرحال وہ دینی تعلیمی سے رہتے ہیں. بے شک اور وہ آبادی کا بیچارے کوئی ایک بٹا سا ایسا بھی نہیں بنتے بہت کم تعداد ہے ان کی لہذا وہ کوئی ایسا آپ کہیں کہ کوئی پرابلم ہے یا کوئی ایسی مشکل ہے یا کوئی ایسی کوئی گرا ہے جو نہیں کھلتی وہ نہیں ہے ایسی بات وہ میں بیچارے ایک طرف پریشان کن صورت حال جو ہے وہ ہمارے اپنے ابتدائی مدارس ہیں جن میں قوم کے 99 فیصد پڑھنے والے پڑھتے ہیں ابتدا یعنی پر. وہ دوسرا طبقہ دوسرا, دوسرا طبقہ عام پرائمری اسکول غور آبا کے بچے عوام جی. کے بچے جی. جن پرائمری سکولوں میں داخل ہوتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر آگے اسی انداز میں ہائی اسکولوں تک جاتے ہیں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والے بچے جو ہیں عوام عام عوام کی اولاد 99 فیصد جن مدارس میں پڑھتی ہے وہ یہی وہ یہی ہے باقی تیسری صورت ہے وہ کانوینٹ کہیے پبلک سکول کہیے ان کی نقل کہیے جو بھی کہیے اب ظاہرم کہا جائے گا کہ انگریزی کے بغیر کام نہیں چلتا اس لیے کچھ اسکول ایسے بھی ہونے چاہیے جہاں انگریزی کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اونچا رہے ہیں. دل لہذا دل مجبوری ہے ہم انگریزی اگر اس علت کو یا تعلیل کو یا عذر کو یا بہانے کو ہم بے سوچے سمجھے قبول کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ذرا غور کریں تو اصل بات فقط اتنی ہے کہ عمارا کھاتے پیتے لوگ اہل منصب وہ عام لوگوں کی اولاد سے اپنی اولاد کو الگ رکھنا چاہتے ہاں اس کے پیچھے کھاتا پیتا آدمی نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کا بچہ کسی ایسے مدرسے میں جائے جہاں ٹاٹ پھٹے ہوئے ہیں جہاں دیوار جو ہے وہ مدرسے کی دیوار خوبصورت نہیں ہے چھت پہ پنکھا نہیں ہے اور اساتذہ جو ہیں وہ بےچارے ایسے ابا سے تعلق رکھنے والے تو اصل بات تو یہ ہے ساتھ ہی وہ بھی اتنی اصل بات ہے کہ انگریزی کا سہارا جی آج بھی آگے چل کر بڑا مفید سہارا ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ ویٹو اب بھی اس ملک کے انتظامی امور خارجہ پالیسی اندرونی امور تعلیمی امور تمام بھی وہ فیصلہ تمام فیصلہ کن مرحلے اور فیصلہ کن ادارے اور فیصلہ کن لوگ سارے ان منازل کو دیکھیں تو تنسیخی حق کے رائے جو ہے نا وہ انگریزی کو حاصل ہے جسے ہم ویٹو کہتے ہیں دوست آگے چل کر ترقی انہیں کو ملتی ہے اچھی پوسٹ انہیں کو ملتی ہے جو, جو انگریزی جانتے ہم. انگریزی اب سی ایس پی کے امتحانات ہیں دیگر امتحانات ہیں جو آدمی انگریزی میں پرچہ اچھا حل کر آئے ہم. وہ انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے اور جو انٹرویو میں رواں دواں انگریزی بول لے وہ اونچی پوسٹ پر اور ہم. اسی درجے سے پھر جس کا انگریزی کا درجہ جتنا کم ہے گویا مرتبہ اور منصب اس کا اتنا ہی کم ہوتا جاتا گویا ویٹو پار جو اب بھی انگریزی کے پاس تو وہ لوگ جو ان اسکولوں سے میرا ان آپ کے قدر کلامی ہوگی یہ, یہ ویٹو پاور اگر انگریزی ہے تو یہ معیار کس حد تک حق مجارب ہے اے اے اے صحیح ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیار بڑا نقصان دہ ہے اور صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ایک شخص اگر زبان ایک خاص زبان بول لیتا ہے جو انٹرنیشنل زبان ہے آیا اس کے پیچھے اس کی شخصیت بھی ہے یا نہیں ہے اس کا کبھی خیال نہیں کیا جاتا ایک شخص انگریزی لچھے دار بولتا ہے عقیدے کی روح سے وہ کیا ہے وہ دہریہ ہے وہ مسلمان ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں اقدار کیا ہے جو اسے عزیز ہیں ہمیں نہیں ممم بات وہ پاکستان کے اساسی نظریے کا کہاں تک وفادار ہے ہمیں نہیں معلوم مسلمان ہے یا نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم بس وہ یہ ہے کہ انگریزی اچھی بول لیتا ہے اس نے انگریزی کے محاورے بھی خوب بیان کیے ہیں اور لکھ بھی لیتا ہے اور بظاہر جسے انگریزی میں اسمارٹ کہتے جی, جی, جی. مستحد دکھائی دیتا ہے تو بس وہ مستحد ہے حالانکہ اگر کوئی ایک خارجی زبان جو کسی قوم کی بد بختی کی وجہ سے کسی خارجی دباؤ کے باعث हुँ. کچھ عرصے کے لیے قومی زبان بن بھی گئی ہو تو اس میں کوئی قابلیت پیدا کر لینا میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ قابل فخر ہے قابل فخر بات تو یہ ہے کہ اس کی اپنی قومی زبان جو ہے وہ اسے آتی اور اگر غیر زبان میں جی. وہ صرف و ناحف کی غلطی کرتا بھی ہے تو اسے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ غیر زبان ہے اپنی زبان میں صرف و ناح کی غلطی کرے تو جائے شرمندگی ہے مگر یہاں مسئلہ بالکل معکوس ہے اگر اردو کے باب میں ہم ذرا احتیاط کی تلقین کریں تو کہا جاتا ہے جی چھوڑیں کیا بات کرتے ہیں آپ مفہوم سمجھے لیکن اگر انہی کے سامنے ہمارے منہ سے فکرہ انگریزی کا نکلے اور, اور ذرا اس کا لہ جائیے ادھر ادھر ہو تو امید. وہ ناک پاؤں نہیں چڑھاتے بلکہ وہ باقاعدہ اظہار کرتے ہیں. <تصفح> یہ مسئلہ بالکل معکوس ہے وہاں بڑے وہ حساس اور سینسیٹیو ہوتے اچھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل زر نے اور اہل زور نے ان مدرسوں کو اپنی خود کی بنا پر اپنے بچوں کے لیے مخصوص کرائے اور عوام کو بالکل نظر انداز کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ گویا تعلیم کے آغازی سے قوم دو حصوں میں بٹ, بٹ گئی, گئی بٹ گئی دو حصوں میں بٹ گئی یعنی نفسیات بدل گئی نقطہ نظر بدل گیا رویہ بدل گیا مزاج بدل گیا ایک اور ایک دوسرے کے ماں بین افہام و تفہیم مشکل ہو گئی درست میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان معاشرہ جو غریب اور امیر کے فرق کو نہیں جانتا عربی اجمی کے فرق کو نہیں جانتا جو فقط انسان کی قدر وہ بھی اس کے اعمال حسنا کے مطابق معین کرتا ہے وہ معاشرہ اگر تعلیمی طبقات مقرر کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جی اس لیے جی کہ جی وہ تو انسانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کرتا شروع سے یہ خیانت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی ایک حدیث قدسی مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استاد جی تعلیم کے باب میں فرق روا رکھے کہ یہ بچہ جو ہے یہ امیر کا بچہ ہے اور یہ غریب کا بچہ ہے اور امیر کے بچے کی طرف زیادہ متوجہ ہو اسے اس لیے متوجہ ہو کہ وہ امیر کا بچہ ہے تو قیامت کے روز ایسے استاد کو خیانت کاروں کی صف میں کھڑا کیا جائے تو جب پوری کی پوری امت کو امیر اور غریب میں تقسیم کر دیا جائے آغازی سے اور تمام آسائش کے وسائل فقط امیروں کے بچوں کو میسر ہوں تعلیم حاصل کرنے کے باب میں اور اکثریت کثیرہ جو ہے ان کی اولاد کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ انفرادی خیانت نہیں ہے یہ اجتماعی, اجتماعی خیانت ہے اور پھر اس کی سزا تو ملے گی درست, درست اچھا اب وہ بچے جو اعلی اسکولوں میں اعلیٰ معیار تعلیم رکھنے والے سکولوں میں پڑھتے ہیں یا رکھ رکھاؤ والے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے مزاج میں جو نخوت اور ایک آلات کی پسندی اور اپنے عوام سے دوری کا ایک رویہ پیدا رویہ پیدا ہوتا وہ آخر تک رہتا اور وہ بچے جو ان اسکولوں میں پڑھنے والوں سے مروب ہوتے ہیں اگر ہم بھی ہوں تو ان سے بات نہیں کرتے کیونکہ ان بچوں کو کے بچوں کو عمرا والدین روکتے ہیں کہ ان گٹیا اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کھیلو بھی اختلاط ہوں. اختلاط نہ ہو میل جول نہ ہو تو گویا وہ بیچارے شروع ہی سے غرباء کے بچے بیچارے شروع ہی سے ان سے مرغوب رہتے ہیں دور دور رہتے ہیں اور یہ شروع ہی سے ان کے مقابل شکار نخوت ہوتے ہیں مغرور رہتے ہیں لہذا ان سے دور, دور. دور رہتے ہیں. یہ دوری آغازی میں پیدا ہو جاتی ہے تو جو ہمارا دعوی اخوت ہے وہ کہاں گیا اور پھر جو ہم قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے خواہش رکھتے ہیں وہ کیسے پوری ہو جب روحانی فکری عقلی اور طبقاتی جی اتنی جی بڑی تفریق موجود ہو تو وہ قوم تو خود ہی دو حصوں میں بٹ گئی اور یہ یہی نہیں خود انگلستان میں لارڈز کی حکومت تھی وہی عوام پر رول کرتے تھے انہوں نے اپنے مدرسے بنا رکھے دی تھے. ہم, ان, انہی سے سلسلہ ہوا. اچھا انہی کو دیکھ کر ہم نے ہم. اپنی وہ نقل وہاسئین مسخ شدہ بندر جو ہیں وہ ہم بھی بن گئے ہم نے بھی وہی کچھ کیا جو انہوں نے کیا تھا تو انگلستان میں بھی ہمیشہ ان کے خلاف آواز اٹھتی رہی ڈیزرائیلی جو یہ کہتا تھا کہ آئی ایم انگلینڈ تو اس نے یہاں تک بےچارے نے کہا کہ یہ پبلک اسکول جو ہیں انہوں نے انگلش نیشن کو ون نیشن نہیں بننے دیا اچھا. اس پبلک اسکول کے تاریخ نے اور روایت نے اور سلسلے نے انگلیش قوم کو ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم وہ فریاد کرتے پھر اس کے بعد یہ بٹلر اور یہ اور وہ میں نے خاصا کام کیا ہے اور پڑھا ہے ہمیشہ فریاد کرتے میں نے یہ دیکھا کہ مثلا جو ان کے خلاف فریاد جوڑ نے کی ہے یا رسل نے کی ہے یہ ہمارے اہل تعلیم نے کبھی سامنے نہیں رکھی انہوں نے تو ان لارڈز کے اتباع میں جو پبلک اسکولوں کی حمایت میں باتیں لکھی جاتی ہیں بس انہیں پر عمل کیا ہماری مثلا ایس ایم شریف صاحب نے ویسٹ پاکستان کے لیے ایک تعلیمی رپورٹ ایجوکیشن رپورٹ مرتب کی تھی اس میں پبلک اسکولوں کا میں نے باب کھولا جی تو لکھا تھا کہ یہ اسکول جو ہیں لیڈر پروڈیوس کرنے کے لیے قوم کے قائدین پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے بنائے گئے جوڑ نے بھی وہاں کا منشور جو ہے پبلک اسکولوں کا وہ نقل کیا ہے اور وہ کہتا ہے ان ایجوکیشن میں کہ یہ جو ہے مدر مدرسے یا یہ مخصوص قسم کے اسکول جو ہیں اچھا. تو جوڑ یہ ہے کہ اگر ہم عرض کریں کہ جناب والا کس منزل کی طرف قیادت کرنے کے لیے تو اس کا جواب کوئی نہیں ان کے پاس نہیں فقت بینک بیلنس یعنی بینک اور بٹوا جی ان کا یعنی باوکار اور باعتبار ہونا بس یہ ہے جو آرام سے انہیں نہیں بیٹھنے دیتا دلیل ان کے پاس کوئی نہیں کوئی نہیں تو میں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے جنہوں نے انگلستان میں پبلک اسکول بنائے دلیل ان کے پاس ایک تھی کہ قائد پیدا کرنے لیڈر پیدا کرنے منزل متعین نہیں ہے انہوں نے بھی لکھ دیا کہ لیڈر پیدا کرنے ہیں منزل انہوں نے بھی متعین متعین نہیں کی کہ یہ لیڈر جو یہاں سے برآمد ہوں گے قوم کو کس سمت لے جائیں گے हुँ. نہیں یہ کوئی نہیں مقرر بیچارہ وہاں چیختا چلاتا رہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم لیڈرشپ کی تشریح یہ کرتے ہو کہ ہماری کالونیز ہیں हुँ. ہمارے باہر مقبوضات ہیں جی جن کے انتظام کے لیے خاص مزاج کے ہمیں ایڈمنسٹریٹر چاہیے وہ وہ ہم ان پبلک اسکولوں سے برامد کرتے ہیں تو رسل کہتا ہے کہ جناب والا اب تو آپ کی امپائر ختم ہو گئی جی اب ان پبلک اسکولوں کا اس بودی دلیل کی روشنی میں بھی کیا جواز ہے اب تو وہ بودی دلیل بھی ختم ہو گئی مم. عام اسکولوں میں عام پبلک میں سے زیادہ سے زیادہ کیوں نہ لیڈر پیدا کیے جاتے مم. لیڈر فقط لارزی کی نسل سے پیدا کیے جاتے مم. چونکہ جن کے پاس خرچ برداشت کرنے کی قوت ہے وہی یہاں آئیں گے وہ ظاہر ہے کہ لیڈر گویا آپ نے محدود کر دی ایک, ایک جاگیردار دا. اور وہ جو نواب طبقہ ہے ان کے خاندان اگر آپ پوری کی پوری قوم کی تربیت اچھی کرتے تو آپ کو زیادہ تعداد میں لیڈر ملتے ہم. چلو ٹھیک ہے وہ دلیل تھی بودی تھی مگر آپ کے یہاں ایک دلیل تھی وہ ختم ہوگی جب امپائر ختم ہوگی کالونیز ختم ہوگی نو آبادیات غروب ہو گئی اب ان مدارس کا کیا جواز ہے تو رسل کہتا ہے کہ بھائی اب اگر برطانوی قوم کو زندہ رہنا ہے تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں جی ٹیکنالوجی کے میدان میں مقابلہ کر کے زندہ رہنا ہوگا تو اس عیاشی کو چھوڑو اور ان سب اداروں کو اب ٹیکنیکل ادارے بناؤ اچھا اگر زندہ رہنا ہے تو جیسے کبھی کسی نے کہا تھا کہ جو فلسفہ یورپ میں متروک ہو جاتا ہے امریکہ میں ایجاد پذیر ہوتا ہے اسے نیا سمجھ کے قبول کیا جاتا ہے. کوئی وقت تھا کہ امریکہ بچارہ ایک ویرانی سے آغاز پذیر ہو رہا تھا ڈیزرٹ تھا ریگستان تھا چل رہا تھا وہ آبادیاں بس رہی تھی ہمارا اب تک یہی حال ہے کہ ان کے متروکات جیسے ان کے پھٹے ہوئے کوٹ جیسے ہم کی اترنے پہنتے ہیں اسی طرح ان کے افکار کی اترنے ہم لوگ ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب والا وہ جن کے پاس ایک بودی دلیل تھی کہ کالونیز میں نو آبادیات میں پوزیشنز جو تھے ان کے جن پہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا اور اب ماشاء لتلو نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کون سے ایسے مقبوضات تھے جہاں آپ کو صاحب بھیجنا تھے ایک خاص مزاج کے جو غیر قوموں کو اس طرح اور اس طرح قابو میں رکھیں اور اس طرح وہ ایک اعلیٰ منتظم کی صلاحیت لے کر جائیں غیروں سے نبٹنے کے لیے یہاں بھی گویا ایک طبقہ ایک طبقہ نہیں بلکہ ایک قوم ہے جسے محکوم کہا جائے اور है? ایک قوم ہے جسے گویا ہمارے یہاں خان صاحب دو طبقے نہیں ہیں گویا دو قومیں ہیں है, ایک है, محکوم है, قوم ہے ایک حاکم قوم ہے اور گویا حاکم باہر سے آئے ہیں है, है, اور انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جو محکوم قوم ہے پر حکومت کریں ان پر جس انداز سے چاہے لاٹیاں برسائیں جو حکم چاہیں دیں وہ کتنا ہی اہمکانہ حکم ہو کتنا ہی ظالمانہ حکم ہو کتنا ہی ایسا حکم ہو کہ نہ جن کے لیے جاری ہوا ہے وہ سمجھ سکیں اور نہ جنہوں نے جاری کیا ہے وہ سمجھا سکیں یہ جاری ہے <تصفح> تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خیانت یہاں سے شروع ہوتی ہے हुँ. آغازی سے اور آگے تک چلتی ہے اچھا میں نے اس موضوع پہ اپنے دوستوں سے بحث کی ہے اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جسے خلوص کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہے ہی نہیں جو لوگ میرے نقطہ نظر کو مانتے ہیں بلکہ شروع سے اخوت و اتحاد کے قائل ہے مسلمان ہونے کے اعتبار دی سے دی جب دی میں یہ بات اس ہوں نہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں اصول تو ٹھیک ہے مگر آپ دیکھیں نا وہاں تو استاد کی یہ حالت ہے کرسی ٹوٹی ہوئی ہے وہ چھت گر رہی हुँ. ہے پانی پینے کو نہیں ہے اچھا تو हुँ. میں یہ کہتا ہوں جب ان مدارس کی اصلاح ہو جائے گی تب تو پھر, پھر, پھر, پھر ہم بھی سوچیں اچھا گے ہم دا. یہ کہتے ہیں کہ خود تو پھر بھی وہی رہی हुँ. کہ قوم کے پڑھنے والے بچوں کا 99 فیصد حصہ تو وہی پڑھے آپ اتنے خود غرض ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا بچہ تکلیف نہ اٹھائے نہ اٹھائے یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے نخوت نہیں تو اور کیا ہے غرور نہیں تو اور کیا ہے اور پھر یہی چیزیں تو جمع ہو کر ایک طبقے کو ایک قوم بنا دیتی بات تو وہی پہنچ گئی پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جناب والا جب تک وہ لوگ جو اعلی منصب پر ہیں اور با اختیار ہیں جی ان کے بچوں کی تعلیم کا بہتر انتظام موجود ہے جی بہتر وسائل موجود ہے جب تک وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے روپیہ ہے ان کے پاس اپنے بچوں کی تعلیم کا بہتر سے بہتر اہتمام جی موجود ہے درست پھر ان مدرسوں کو ٹھیک کرے گا کون ٹھیک تو وہی کریں گے نا हाँ, हाँ, جن, کے اختیار है, جن کے پاس یا اختیارات ہیں یا جن کے پاس زر ہے یا جن کے پاس زور ہے یا جن کے پاس زر ہے یا وہ جو اچھے تاجر ہیں اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں زمیندار ہیں کماتے ہیں کروڑوں کے مالک ہیں لاکھوں کے مالک ہیں ان کی حیثیت ہے ان کی حیثیت ہے یا وہ جو با اختیار ہے اب اگر ان دونوں کا یہ مسئلہ ہی نہ ہو تو ان مدارس کو کیا وہ لوگ ٹھیک کریں گے جو خود اس عذاب میں مبتلا ہیں جن کے پاس کھانے کو تو نہیں یعنی سوکھی روٹی ہو وہ ان مدارس کی اصلاح کیا کریں گے اصلاح تو انہیں کو کرنا جب تک ان کے بچوں کے وہ مدارس ختم نہیں ہوں گے کھاتے پیتے لوگوں کے اور اہل منصب لوگ جو ہیں ان کے اور انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو بھی وہیں بیٹھنا ہے تو آپ دیکھیں ایک ہی سال میں پورے پرائمری مدارس کی اصلاح ہوتی کیا ہے اصلاح ہو یا نہیں ہوتی کایا کلب ان کی اور کایا پلٹ ہوتی ہے یا نہیں ہم. ہوتی اس لیے کہ وہ خود بخود چندہ بھی دیں گے, پیش اور اس کی کریں گے کہ مدرسے بھی کریں. کی دیوار میں بناتا ہوں دوسرا हم. کہے گا اس کے بورڈنگ ہاؤس میں بناتا ہوں کہ میں گراؤنڈ کے لیے زمین دیتا ہوں हم. خود بخود کریں اب یہ ساری عنایات ایک طرف ہو گئی ایک طرف ہو اور گئی اور فضول خرچی اور بلکہ شاہ خرچی م. جو ہے اس کا عالم یہ ہے کہ ایک پبلک اسکول پہ اتنا خرچ ہوتا ہے جس میں تین سو ساڑھے تین سو طلبہ پڑھتا اتنا خرچ ہوتا ہے کہ دو ہزار سے ڈھائی ہزار تک تعلیم پانے والے طلبہ جس کالج میں جی ڈگری کالج میں آ, یعنی زیر تعلیم ہے پانچ ڈگری کالج جی چل سکتے ہیں دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار طلبا کو تعلیم دینے والے اچھا, اچھا. اس خرچ سے جس خرچ سے ایک پبلک اسکول چلتا ہے جس میں تین سو ساڑھے تین سو ہوتے ہیں. اور ام. وہ بھی یعنی آٹھویں سے لے کر گیارہویں بارہویں تک ام. اس عیاشی کا جواز ہے آخر ام. ٹیکس تو ٹھیک ہے غوراب نہیں دیتے مگر میڈل کلاس والے بھی دیتے ہیں دیتے ہیں اور سارے ٹیکس گزار جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پانچ سو روپیہ خرچ کر کے اپنے بچے کو کسی کالج میں پڑھا سکیں یا پٹارو پڑھا سکے یا یعنی کہاٹ پڑھا سکے یا لارنس گھوڑا گلی میں بھیج سکے مری میں یا نہیں یہ بات اچھا مثلاً جی کہیں گے کہ ایچ سن کالج ہے اس کا سارا خرچ تو وہ خود برداشت کرتا ہے اگر کوئی ادارہ یہ بھی کہے کہ ہم اپنا سارا خرچ خود برداشت کرتے ہیں تو جب بھی ہم اعتراض کریں گے کہ وہ چند سو لڑکوں کے لیے جو لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے جی وہ لاکھوں روپیہ اگر بہت سے مدارس پہ تقسیم ہو اور چند سو کے بجائے کئی ہزار طلبا اس سے فائدہ اٹھائیں تو کیا یہ بہتر نہیں بہتر یقیناً, بہتر. یقیناً بہتر ہے. تو گویا ہم نے فرض کر لیا ہے کہ بچہ ہمارا وہی ہے جو ہمارے ہی صلب سے ہے دیگر بچے ہمارے بچے نہیں, نہیں. اگر ہم سچ مچ مسلمان ہوں اور درد مند ہوں اور قوم کے حال و استقبال سے دلچسپی رکھتے ہوں جی تو پہلی بات یہ ہے کہ قوم کے سارے بچے قوم کے سارے ابا جان جو کہلانے والے لوگ ہیں ان, ان, کے بچے. ان کے بچے سب ابا جان سب بچوں کے ابا جان ہیں اور تمام بچے تمام ابا جانوں کے بچے, بچے, بچے, ہیں. بچے ہیں اگر یہ رویہ میں اختیار کریں تو تب پھر تب تب تب مامل مامل ہم کبھی نہ تو ہوگا کیا پھر بالخصوص ان چھوٹے مدارس یا پھر اسی سلسلے کے ہائی اور مڈل سکول جو ہیں ان کی اصلاح کا اہتمام ہوگا اگر یہ سہارا ختم کر دیا جائے جیسے سوڈان والوں نے ختم کر دیا انڈیا والوں نے سیلون والوں نے جی. سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ اتنی تلخ حقیقت جو ہے ہماری کسی بھی خوشی کی, کی دماغ میں نہیں آتی جی. اب یہ حوا... بھٹو صاحب کی حکومت آئی تھی اور بڑے عوامی نعرے لے کر آئی تھی اور آ... بلکہ بھٹو صاحب حاکم بننے سے پہلے بارہا اس بات کا اظہار بھی کر چکے کہ میں تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیاں کروں گا اور جب حاکم بن گئے اور تبدیلیاں کرنا چاہیں تو یہ کہا کہ ہم یہ کانوینٹ اسکول اور یہ جو مہنگے اسکول ہیں ان کو ختم کر دیں گے <تصفح> لیکن جب ختم کرنے کا وقت آیا تو انہیں الٹا تقویت دی ختم نہیں کیا الٹا تقویت دی تو یہ خیانت جو ہے قوم کے ساتھ یہ ختم ہوگی تو بات بنے گی نصاب کا مسئلہ تو بہت بعد میں آتا تھا یہ ہے میری تلخی اگر آپ اپنے اس لائبریری کے ذریعے یہ میری فریاد کسی ایسے آدمی تک بھی پہنچا دیں کبھی جو صاحب اختیار ہو جی اور وہ اپنے ارشادات یہاں بند کروانے آئے اور قید کروانے آئے یا جمع کروانے آئے تو اس سے کہیے کہ ذرا ایک بیچارے درد مند کی فریاد ہے آپ کا ارشاد جو ہے وہ بجا مگر شاید بے جا یہ فریاد بھی نہ ہو سکی خدا میرا صاحب آپ کو توفیق دے دے جی میرا صاحب میرے اگر آپ اجازت دیں تو اس اے اے میں آپ کے ان دوستوں کا جو آپ کی موافقت کے خیالات نہیں رکھتے موافقت میں خیالات نہیں رکھتے ان کا روپ دھاروں اور ان کے انداز میں دو ایک سوال میں کرنا چاہوں جی تو آپ مجھے اجازت دیں گے جی بالکل بچے کی صلاحیت اور قابلیت میں کن چیزوں کا ان, ان کے اثرات کن چیزوں سے مرتب ہوتے ہیں پیدائشی یا وراثتی یا ماحول کے حساب سے یا خاندانی تربیت کے حساب سے ان سب کا اس کے عقلی اور فکری اے, توازن پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا بڑی حد تک متاثر ہوتا ہے हم. بچہ متاثر ہوتا ہے جس ماحول سے اس کا تعلق ہے وہ ماحول اس پر اثر ڈالتا ہے جی اچھا اور اس کا علاج کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک تو مسجد جی جہاں بڑا بھی چھوٹا بھی اکٹھا ہوتا تھا اور بچے بھی ساتھ جاتے تھے جمعہ کا انسٹیٹیوشن جی عیدین کا سلسلہ جی یہ تھا اور مسلمانوں نے ہمیشہ چودہ سو سال میں اللہ ماشاءاللہ اللہ ہو سکتا ہے کوئی اسٹیٹ ایسی آئی ہو کوئی ریاست ایسی کہیں قائم ہوئی ہو جس نے یہ گوارا کیا ہو محدود سے عرصے کے لیے کہ بچوں امی امارا وزارا اور تجار جو ہیں ان کے بچوں کے لیے انہوں نے تعلیمی ماحول ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق قائم کیا ہو یہ چودہ سو سال کی تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہیں اگر ہوا ہو تو اللہ ماشاءاللہ ورنہ کبھی گوارہ نہیں کیا وہ اس بات سے بھی ناراض ہوتے تھے کہ بادشاہ اپنے شہزادوں کے لیے علیحدہ اطالی کیوں رکھتے ہیں. اچھا. یہ الگ بات ہے کہ ان بچوں کو سپاہگری گری کے فنون کے علاوہ امور سیاست بھی سمجھانا سمجھا جائے دے جائے. دے انہیں ایک خاص ڈیوٹی کے لیے تیار کیا درست جیسے ایک شخص کو معلم میں حدیث بننا ہے تو اسے سپیشلائز کرنا پڑے گا عام سطح کے بعد تو خلافہ یا سلاطین اپنے بچوں کے لیے الیحدہ اساتذہ ایک خاص نقطۂ نظر سے بھی مقرر کر دیتے تھے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لارڈز یا نواب یا عمارا یا رواسا جو ہیں ان کے بچوں کے لیے مدارس الاحدہ ہوں ایسا کبھی نہیں ایسا ہوا, نہیں ہوا مسجد ہی میں مکتب ہوتا تھا غالباً میں اپنی بات اچھا نہیں عرض کرتا ہوں اس میں اگر فرض کیا کوئی بچہ ایسے ماحول سے آتا ہے جہاں وہ بہت سی چیزوں سے واقف ہے جو ایک دیہاتی ماحول سے آنے والا نہیں ہے ایک پڑھے لکھے گھر سے آیا ہے وہ بہت سی باتیں جانتا ہے جو دیہاتی بچہ نہیں جانتا درست نتیجہ یہ ہوگا کہ کہا جائے گا کہ بھئی پھر یہ اس کو کس بات کی سزا دی جائے کہ اس ڈگے پہنچ جائے جس کا علاج آج بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلی جماعت کی بھی ایک چوتھائی پہلی میں داخل کیا جاتا پھر دوسری چا... اچھا, اچھا. داخل کیا جاتا پھر آ کر وہ اسٹینڈرڈ پہلی میں پہنچتے م. تو ان کو ایک کلاس کی دو کلاس کی رعایت مل جاتی ہے اچھا ان کی تربیت ظاہر ہے رفتہ رفتہ ہوتی ہے وہ اسی عمر میں آئے یہ بھی بچہ پانچ سال کا ہے وہ بھی پانچ سال کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے دوسرے اسٹینڈرڈ میں یا دوسری हم کلاس हم میں لے لیا جائے اور انہیں ایک سال پیچھے لے لیا جائے اس لیے کہ ان کو تربیت دینا ہے اور اس کی سطح پہ لانا لانا ہے تو یہ, تو یہ تو تعلیمی انداز ہوا اچھا ان جماعت کا یا سٹینڈرڈ کا تعلیم کے اعتبار سے ہوا لیکن وہ جو ایک ثقافتی اور فکری اور ایک پیدائشی ایک وراثتی تعلیم جو اس کے اس کے ریشے میں بسی ہوئی ہے اس چھوٹے بچے کے اس کا سوچنے کا انداز اس کے جانچنے کا پہلو اس کے اس کے تمام اس کے عادات و اطوار جو ہیں وہ صرف تعلیم و تعلم سے نہیں ہیں بلکہ اور بھی اس کے ماحول کے اثرات بھی اس پر ساتھ شامل ہیں اور اس سے اس کا دوسرے بچے کا لگا کھانا کس درجے پہ جا کر کے پورا اترے گا نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ تربیت گھر سے جو ہے وہ مختلف ہے اور تربیت ایک غریب گھر سے ایک شخص آیا ہے اس کی تربیت کو اور ہے امیر گھر سے آیا ہے تربیت کچھ اور اب کچھ عرصے کے بعد جب یگانگت پیدا ہوگی تو ایک کثر و انکسار ہوگا हुँ. آپ ایک کلیل جو جسے آپ کہیں گے قلت غلیلہ جو ہے جی اس کے لیے خصوصی اہتمام کر کے دوسروں کو جو کثیرہ کس, ہے کثرت کثیرہ اس کی سزا تو نہ دیں ایک فیصد کے لیے آپ 99 فیصد کو سزا تو نہ یہ بات سمجھنا پھر یہ ہے کہ اگر استاد سچ مچ ایسے استاد ہوں جو ایک خاص مزاج کے ایک خاص تربیت کے مالک ہوں تو کچھ ہی مدت کے بعد ان میں امیر اور غریب کا جو پس منظر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم خیالی اور ہم فکری پیدا ہو جائے گی نصاب کے ذریعے سے بھی اور استاد کی تربیت کے ذریعے سے بھی اور اکٹھے مل بیٹھنے کی وجہ سے بھی اب یہ فاصلے یہ مجموعی حیثیت سے پہلے ہم کو گرنا پڑے گا پھر ابھرنا پڑے گا اور یہ تو ہوتا ہے فائق ذہن جو ہیں ان کے لیے عمومی اصول ہمیشہ تکلیف دے رہے فائق. میں یہ کہتا ہوں. مثلا ایک شخص جو ہے یہ تکلیف زیادہ نقصان دے یعنی ایک شخص جو ہے اس کا مزاج اتنا مصفہ اور عدل پسند اور ضابطے کا پابند ہے کہ اس سے اگر کہیں کہ یہ کرو گے تو تمہاری پٹائی ہوگی یہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے یہ کرو گے تو وہ کہے گا بابا میری توہین کیوں کرتے ہو ہم, میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں. تو لا جو ہے یا کوئی بھی ضابطہ جو ہے اس وہ ایک فائق طبقے کے لیے باعث توہین اور باعث تکلیف ہوتا اور درمیانی طبقہ جو ہے وہ لا اس کے لیے ہوتا ہے اس لیے کہ نیچے والا جو طبقہ ہے حیوانی سطح پہ ساری ریایات جو ہیں ضابطے کی وہ اسی کو بھی تعلیم دا. کے معاملے میں بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک طبقہ جو ہے انہیں میز امیری کی رعایت دینے کی خاطر کہ ان کی تربیت اعلی معیار پر ہوئی ہے لہذا قوم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیں اور پھر وسائل ایسے مہیا کریں کہ اسی طبقے میں انگلستان کی طرح حکومت جو ہے وہ محدود ہو کر رہ جائے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا چودہ سو سال میں ایسا نہیں ہوا ہم نے فقط انگریز کی دیکھا دیکھی کیا اور اب ہم ان ٹرمز میں سوچتے ہیں کہ غریب اور امیر کا بچہ اکٹھا بیٹھے گا تو تربیت کے فرق کی وجہ سے ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا ہاں ذہانت میں جو تفریقہ ہوگا غوراب دو میں بڑے بڑے ذہین بچے آتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ وہ بچے بلکہ میں عموماً کالجوں میں وہ بچے جو دیہات سے آئے ہیں آتے ہیں میں جاتا رہتا ہوں ملتا رہتا आ, جو ان ہائی اسکولوں سے آئے ہیں جو دیہات میں ہیں یا ایسے شہروں میں ہیں جو کانوینٹ نما ہائی اسکول نہیں ہے ہمیں بتایا ہے ان لوگوں نے جو ان سب کو تعلیم دیتے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بچہ خوش پوش تو ہے جو کانوینٹ سے آتا اور بظاہر سمارٹ بھی ہے اور وہ بچارہ پھنس دی ہے بظاہر کنزین دکھائی کنزین بھی ہے اور کچھ گھر سا بھی ہے لیکن چھ ماہ گزرنے کے بعد اس کے مزاج کے اندر جو جلا وہ سادگی ہے یا ایک بے بناوٹ جو وہ پس منظر لے کر آیا ہے جی وہ فرش پر بیٹھ کر بھی پڑتا ہے کرسی پر بیٹھ کر بھی پڑتا ہے اوندھا لیٹ کر بھی پڑتا ہے وہ اس کے مزاج میں محنت کا مادہ زیادہ ہے اور یہ جو ہیں ہمارا مجموعی تاثر یہ ہے کہ اپ کیپ جو ہے اور جو. اچھا یہ جو اچھا ہے اچھا لیکن ان کے مزاج میں اس ماحول سے جو جس سے یہ نکل کر آتے ہیں وہ محنت کا مادہ اور وہ جافشانی اور وہ برخورداری بالکل نہیں ہوتی جو ان میں ہوتی ہے چنانچہ ان کے نتائج یہ بتاتے ہیں بیس بیس برس جو ہو گئے ہیں بائیس برس ہو گئے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ اول آنے والوں میں اب بھی وہی چند لڑکوں میں سے کوئی ہوتا ہے جو ان مدرسوں سے آتا ہے جو یہ ساپ بہادروں کے نہیں وہ تو یہاں بھی صورت وہ تو یہاں جو سب بہادروں کے نہیں تو پھر اگر آؤٹ پٹ کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مفید مطلب اور محنت کش بیچارے اور اول آتے ہیں آداب کے اعتبار سے بہتر وہی ثابت ہوتے ہیں اور انہی کے مزاج میں ایک استقلال بھی ہوتا ہے ان کا مزاج تقسیم ہو چکا ہوتا ہے ان مثلاً دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے کل میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایک بچہ اینگلوفائل ہو گیا مزاجن انگریز ہو گیا ہے اس کا ایک خاص نصاب وہاں کی چھپی ہوئی کتابیں وہاں کے دلچسپی انگریزی سے ہو گئی وہیں کے ناول وہیں کے ڈرامے اب میں دیکھتا ہوں میں بہت سے ان انگریزی پڑھانے والے دوستوں سے بھی اور پڑھ کر آنے والوں سے بھی اور انگلینڈ میں رہنے والوں سے بھی میں نے ایک تجزیہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ کہیں نا رابی جی ریور دریا नहीं। नहीं। تو ان کے بچوں کے ان بچوں کے ذہن میں راوی سندھ کبھی نہیں آتا, آتا. جب آپ کہیں نا بہار سپرنگ تو وہ لندن کا اپریل آئے گا ہماری کوئی بہار نہیں اگر آپ کہیں نا کہ طائر بہار وہ پرندہ جو موسم بہار میں حسین میں علاپتا ہے تو ککو برڈ کی قسم کی کوئی شے آئے گی ان کے ذہن میں اہم. ہماری کوئل یا کوئی, کوئی اور پرندہ یا فاختہ یا نہیں گانے والا کوئی پرندہ آپ کہیں سنگنگ برڈ تو گانے والا کوئی پرندہ تو فاختہ نہیں آئے گی کبوتر نہیں آئے گا کوئل نہیں آئے گی ان کے ذہن میں وہ وہی آئے گی ان آپ کہیں کہ کوستانی علاقے آپ یہ کہیں کہ بھائی ہائی لینڈز تو ان کے ذہن میں اسکاچ ہائی لینڈ آئے گا اور کوہستانی لوگ سے اسکاچ ہائی لینڈر آئیں گے ان کے ذہن میں کبھی ہمارے مردے مرد ہمارے مردانے کوہستان کبھی نہیں آئے تو ہوتا در حقیقت یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ہمارا فزیکل انوائرنمنٹ ہمارا طبی ماحول جا. ایک ہوتا ہے ہمارا مینٹل انوائرنمنٹ وہ یوں یہ کہ ہمارا ذہنی ماحول ذہنی ماحول اچھا اور ذہنی ماحول جو ہے وہ در حقیقت ہمارا اندرونی ماحول ہے وہ زیادہ وزنی ہوتا درست خارجی جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے پرسپشن کا سیلیکشن ہے کہ ہم کس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں جو دلچسپی اندر ہے جاگزی ہے جن جن معاملات سے اس دلچسپی کی روشنی میں میں باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہوں باقیوں کو میں نظر انداز روم کہتے ہیں نا مثال کے طور پر کہ گاوے در بغداد آمد ناگہ جی میر ابد از این سراں تا سراں از ہما ایش و خوشی ہا و مزہ جی او نداند او نداند غیر قشر خرپوزہ گائے اگر بغداد میں آئے اور وہ بغداد جس کا مولانا روم ذکر کر رہے ہیں جو اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا یا چند سب سے بڑے شہر شہروں میں سے ایک تھا, تھا، درست کہ اگر گائے آ جائے اس دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے تو ساری بغداد کی رونق چہل پہل عیش عشرت لطف مزہ دیکھتی ہوئی جائے لیکن اگر پوچھا جائے کہ اے گائے تو نے اس بغداد میں کیا دیکھا تو وہ کہے گی ہاں میں نے خربوزے کے چھلکے دیکھے باقی بغداد اس کے لیے موجود نہیں تو خارجی ہماری پرسپشن جو ہے تناظر جو ہے فکر وہ فکر حرکس شوق حرکس ذوق حرکس تمنا حرکس حاجت حرکس یہ بہت سے عناصر ہیں جو مل کر ہمارا نقطہ نظر بناتے ہیں یا ہماری نظر بناتے آخلنا دیکھنا نہیں کہ دیکھنا اور دیکھنا چیز اور چیزیں آلے رکھنا اور, اور چیزوں تو جب اندر ایک چیز بیٹھ جاتی ہے جو ہمارے خیالات میں بستی ہے تو وہ ہم مجمع عام میں ہوں تو تنہا ہوں اور تنہا ہوں تو اپنے آپ کو ایک خاص منظر میں محسوس کریں وہ اندر کی بات ہوتی ہے جو باہر آتی ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کا ماحول ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس علمی عقلی ذہنی ماحول نہیں ہے ان کے یہاں تو بیرونی ٹھوس ماحول جو ہے وہی وہ ہے وہ لوگ جو ایک خاص تہذیب کو اختیار کرتے ہیں اور وہ تہذیب جو ان کی اپنی تہذیب سے ذرا ہٹ کے اور اس خاص ثقافت ان کی کتابوں یا ان کے یعنی ذرائے اطلاعات جو ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرتے دی دی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹ تو ایک ماحول میں کرتے موجود ایک ماحول میں, میں ہوتے ہیں زندگی دوسرے ماحول میں بسر کرتے ہیں they do. exist in one environment The. but they live in some other تو یہ بالکل کیفیت ہے ہمارے اس ان بچوں کی جو ذہن اس ایک خاص علمی میزان یا زینے کی وجہ سے ذہن کسی اور قوم کے افراد ہیں ان کی پسند و ناپسند اور ہے ان کا گانا اور ہے ان, کی، ان کا میوزک اور ان کے یعنی معیارات اور ہیں وہ یعنی فلم دیکھنے جائیں گے تو وہ کوئی اور مطالبہ ان کا ہوگا بازار میں جائیں گے تو کچھ اور جنرل سٹور پہ جائیں گے تو ان کا کچھ اور مطالبہ ہوگا میں ایک گھر میں گیا گجرات میں میرے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ لے بھائی میں آپ کو کچھ ریک سنواتا جی مہربانی سنوائیے تو انہوں نے مجھے یعنی علامہ الحسری हुँ. کی کرا قرآن کریم سنائی, سنائی. میں نے ان کے بڑے صاحبزادے میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے اپنے ٹیپ اور اس میں قوالیاں تھیں کچھ نعتیں تھی کچھ علامہ اقبال کی بال جبریل کی غزلیں تھیں بڑا لطف تو چھوٹا جو تھا اس وقت کوئی تیرہ چودہ برس کا تھا میں نے کہا بھائی آپ کے پاس بھی تو ٹیپ ہیں ہاں ہے خیر وہ اس بچے کے دادا جان بھی بیٹھے تھے اس بچے کے ابا جان بھی بیٹھے تھے بڑے بھائی جان بھی بیٹھے دھڑے سے فلم وہ لے آیا اور جناب انگلش میوزک انگلش میوزک اب میوزک کوئی بھی اچھا ہوتا ہے لیکن ہمارا ایک خاص مشرقیوں کا ایک خاص مزاج, ہے مزاج اور جو اس مزاج میں ڈھلے ہوں، انگلیش مزاج ان کے لیے کوئی اخڑی اخڑی سی شاید ہوتی ہے وہ हर हर हाँ हर हाँ हाँ لیکن خاص طور پر یہ جو ایک تقابل تھا یہ بڑا اس میں ایک हाँ فجائیت یہ سڈنس جو تھی نا جسے میں فجائیت हाँ کہوں हाँ یا ایک हाँ فوری हाँ پن हाँ جو تھا تقابل کا اور جو ایک بڑا نمایاں تھا قابو کا اس نے پیدا کیا کہ انہوں نے مجھے علامہ الحسری کی قرات سنائی انہوں نے مجھے قوالی سنائی اللہ سلام اقبال سنایا سنائی نعتیں سنائی اور ان صاحبزادے نے دوسرا دنیا میں پہنچا دی لا کے انگریزی موسیقی وہ جو یعنی کچھ پاپ میوزک جو ہوتی ان کی اچھا اب گویا وہ بچہ ایگزٹ اس گھر میں کرتا ہے اس گھر میں لو نہیں کرتا اگر سود در سود کے حساب سے یہ مدرسے بڑھتے جائیں آپ مستقبل پر غور کریں تو قوم کے کھاتے پیتے لوگ جن کے مقدر میں یہ بد بختی ہے کہ انہیں کو حاکم بننا ہے سے اوپر میں سے اوپر آئیں گے کسی نہ کسی طرح خواب کوئی شعبہ زندگی ہو لیڈ انہیں کو دینا ہے اور اگر سود در سود کے حساب سے یہ مدرسے بڑھے کیونکہ کمائی کے ساتھ ساتھ افراد کھانے پینے والے بڑھیں گے بڑھیں گے یہ مدرسے بڑھیں گے تو یہ مس فٹ جو ہے یہ ناموزوں اشخاص اپنے معاشرے کو کیا فائدہ دیں گے اور وہ لوگ جن سے ان کا واسطہ ہوگا وہ ان سے کیا, کیا سیکھیں, گے سیکھیں گے اور ہاں. یہ قیادت جو کریں گے تو کس سمت کریں گے خدا کے لیے یہ بڑا دکھ کا مسئلہ ہے اور میرا بہت خون جلاتا ہے مکر کچھ نہیں سکتا ہاں ظاہر ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہاں. مگر جس شدت سے میں محسوس کرتا ہوں اس کا اظہار ہاں. کاش کوئی وہ شخص جس کے پاس کچھ اختیار ہے وہ اسی شدت سے کوئی ایک تو محسوس کرے یہ قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے اس لیے کہ ہماری ساری ثقافت ڈول جائے گی اتحاد نظر نہیں رہے گا اب بھی کیا ایسا نہیں ہے مثلا بھٹو صاحب ہمارا ذہن سمجھتے تھے بالکل نہیں سمجھتے عدن نمونہ ہے ایوب خان ہمارا ذہن سمجھتے تھے وہ اپنے ہی یعنی اس پبلک سکول کے مزاج میں ڈھلے ہوئے تھے اور صحبادرا صحبادرا نا ثقافت کے مالک اچھا جو ہمارے یہاں انتظامیہ ہے उ... اس کی مشنری ہے مثال کے طور پر ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے سیکرٹریز ہیں ڈپٹی ہیں جوائنٹ سیکرٹریز ہیں اگر یہ آپ کے ہوں نہیں ہوتے خود غرض ہیں یا یہ بندھے ہوئے ہیں یا مجبور بندھے ہوئے ہیں یعنی ان کی دو صورتیں ایک تو خود غرضی کی ہے کہ ان کے اپنے بچوں کا بھی مستقبل محفوظ ہے ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ اور جو پبلک اسکولوں کانوینٹ اسکولوں کے سخت مخالف تھے اور میں ان کا ہم نواد تھا میں ان کے مضامین پڑھتا تھا میں بھی ایسے مضمون لکھتا تھا اچھا ہم اکٹھے تھے اس دیہات تو میں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں اپنے دوست خورشید داخل کرانے کے لیے اور خورشید صاحب کے پاس بیٹھے تھے جن کے یہاں داخلے کے پیسے دینا تھے تو وہ سیدھے اسی کوارٹر میں آ گئے یا کوٹھی گیلی میں تھا تو میں نے دیکھا خان صاحب یعنی اب ان اداروں کے خلاف آپ جنگ کرتے رہے اور جب آپ کے اپنے بچے کے داخل ہونے کا وقت تو آیا یہاں لے, تو آئے آئے یہاں لے آئے, <laughs> آئے <laughs> انہوں نے ایک بڑا سا پھکڑ یعنی بڑا یعنی ایک بھاری برکم ایڈجکٹ اچھا لگایا وہ <laughs> لوگ جو محتم ہیں تعلیمات کے جن کے آدمی حکومت ہے <laughs> یعنی وہ ان کو پھر میں نے چھیڑا تو انہوں نے ذرا گردان شروع کر دینے یعنی جنہیں میں یہ کہوں کہ اعزازی کلمات عمار سے نوازنا شروع کر گڑبڑ کر رکھی ہے اور میں کیا کروں اب کوئی چارہ نہیں ایک چا... کوئی چارہ نہیں ہے یہ ایک سرکل بن جاتا ہے مثال کے طور پر اے یعنی ایچ ایس کالج میں جو کلاس فیلو ہیں آگے جا کر وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہلکا بن جاتا हم. انہیں یہیں سے ان کی برادری, برادری میسر آ جاتی ہے جو آخر تک ان کے حکومت کر, کر اسی طرح یہ تمام پبلک سکول اب اگر میں اپنے بیٹے کو کوئی سرکل نہیں دیتا تو وہ تو بیچارہ بیرونی ہلکا ہو گیا हم. اور تمام عمر مجھے بدوائیں دے گا میں نے کہا جناب والا اسی بات کو آپ خود غرضی کہتے تھے اور لطارتے تھے اور اسی, اور اسی بات کے خلاف سب سے زیادہ آپ تخ نوائی کرتے مم تھے بٹر تھے مم اور اپنی باری بیٹے کی جب آئیے تو وہی خود غرضی کی کوئی صاحب اشار نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ بات یہ ٹھیک ہے بے شک میرا بیٹا مجھے گالی دے مگر میں اس, بیٹے اس کو, بیٹے کو اپنی قوم کے عام مم مم افراد جو ہیں انہی کی اولاد کے ساتھ بٹھاؤں گا اور پڑھاؤں گا مم مم مم مم مم تاکہ کم از کم میں کہہ سکوں کہ میں اس ریلے میں بہہ جانے والا نہیں ہوں میں نے جس بات کو ٹھیک سمجھا وہ کیا کوئی تو اشار کرے آپ کو دیکھ کر کوئی اور پرنسپل یا کوئی اور محکمہ تعلیم کا افسر اشار کرے گا آپ کو دیکھ کر کوئی ڈی سی صاحب اشار کریں گے جن پر آپ کا اثر ہے تو کوئی بات بھی ہوگی لیکن ہر آدمی اگر یہ کہ دوسرے ننگے ہیں ہونا دوسرے غدار ہیں مجھے ہونا میں دکھانے کے اور ہوتے ہیں خود اعتمادی کا زیاں ہے چونکہ دوسرے یوں کرتے ہیں میں نہ کروں گا تو کہا جائے گا اچھا کیا ہوگا کہیں ابتدا تو ہونا چاہیے ابدا ہو وہیں سے میری اپنی بچی کو جب چھٹی میں کہیں داخل ہونا تھا تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے یہ <سلح> بچی کیا کہے گی میں نے کہا جی کیا کہ نہیں <سلحن> جناب یہ تو غلط بات ہے <سلحن> وہ کی بچی وہ فلان کانوینٹ میں نے کہا جی یہی میری بچی کہے گی نا کہ ابا جان نے ہماری تعلیم جس طرح ہونی چاہیے تھی نہیں کرائی نہیں کرائی اگر بڑی ہو جائے گی کوئی سمجھنے کے قابل ہو جائے گی تو میں اسے سمجھا لوں گا کہ بیٹا میں نے کی تھی چلیے اگر تم مجھے برا کہتی ہو کہہ لو اگر وہ تمہارے کہے پہ ناراض رہتی ہے مجھ سے تو رہ لے شاید کبھی سمجھنے کے قابل ہو جائے کہ میں نے یہ کیوں لیکن میں نہیں مانا میں نے اپنی ایک بچی کو بھی دوسری کو بھی میں نے کہا جہاں دوسروں کی بچیاں پڑھتی ہیں وہی پر. پڑھیں گی ہاں یہ غلط بات ہے میرا ایک اندیا ہے اور میں اس کا علم بردار کچھ کریں کچھ دوسری بات یہ غلط بات ہے تو یہ بڑا تلخ مسئلہ ہے کہ یعنی یہ انگریزوں نے یہ صورت حال پیدا کی ہے ہمارے یہاں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اب ہم سنتے ہیں کہ کسی عرب ملک میں بھی کوئی اب مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں کسی عرب رسالے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کوئی پبلک قسم کا اسکول کسی عرب ملک ورنہ نہیں ہے یعنی اسلامی ممالک میں اب بھی آخر عمرہ کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں وہ ربا کے بھی پڑھتے ہیں اور اکٹھے پڑھتے ہیں اور الادا ان کے بھی تربیتی معیار ہیں وہاں تو ایسا پڑھتے ہی نہیں میں کہا نہیں سعودی عرب میں آخر لوگ پڑھتے ہیں اردو میں پڑھتے ہیں شام میں پڑھتے ہیں عراق میں پڑھتے ہیں شام والے تعلیم میں ہم سے پیچھے نہیں ہے مصر والے تعلیم میں ہم سے پیچھے نہیں ہیں نہیں ایک نقطۂ نظر کا فرق ہے ایک حاکم نے اپنا وہ تح... تعلیمی انداز جو تھا ہم پر نافذ ہاں کیا ایسی راہ سجائی اس نے کہ کچھ اس نے تو بدلتے موقع نہیں مل رہا پھر ہے یہ دا. کہ اس حاکم نے اپنے وفادار محکوم حاصل کرنے کے لیے نوابوں اور جاگیرداروں اور اہل زاروں کی ٹولیاں لگا دیا دی. ٹولی ٹولی میں تقسیم ہاں. کر دیا ان میں سے پھر اپنی مرضی کے آدمی چنتا رہا جو ذنن ان کے تھے دیکھیں نا جی دی انگریز سمجھتا تھا انسان پیدا ہوتا ہے تو حیوانی سطح پر حیوانی اس کی خاصیت آبی ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس کو عبور کرتا ہے حیوانی سطح کو عبور کر کے اوپر انسانی سطح پر پہنچتا ہے. تو اوٹ گرو کرنا ایک اینیمل کا ہیومن بینگ کی سطح تک پہنچنے کے لیے یہی مرحلہ ہوتا ہے جو تکلیف دہ ہوتا اچھا تو اگر تربیت و تعلیم جو ہے وہ اینیمل سطح سے آدمیت کی سطح تک ہے اور آدمی بناتی ہے تو آدمیت کا احساس ہونے کے بعد پھر دوسرے کو کوئی نخبت سے نہیں دیکھا اس کا نقطۂ نظر ہی اور ہو جاتا ہے اگر وہ آدمی بن جاتا ہے تو پھر وہ آدمیت کو دیکھتا ہے پھر اس کے ڈیٹیچبلس کو نہیں دیکھتا کہ اس کے ابا جان بٹوا جو ہے وہ کتنا بھاری ہے اور بینک بیلنس جو ہے وہ کتنا قابل اعتماد ہے پھر نہیں دیکھتا تو قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی شرط ہے کہ نقطۂ نظر ایک ہو اگر ایک کا نقطہ نظر یورپین ہے ایک کا نقطہ نظر امریکن ہے ایک کا نقطہ نظر جو ہے وہ یعنی بغدادی ہے اور ایک کا نقطہ نظر جو ہے وہ دہلوی ہے اور ایک کا نقطہ نظر لکھنوی ہے ایسی ہم خیالی آپ کو کہاں ملے گی کس قوم دل میں دل ملے, ملے, گی؟ گی؟ ملے گی میں یہ کہتا ہوں کہ ملے گی کا سوال نہیں دل دل میں کہتا ہوں ملنی چاہی چاہیے اصول ہاں. تعمیر کرنا چاہیے یہ افرا تفری انارکی ہے یہ انارکی وہی نہیں ہے جو باہر اپنا مظہر دکھاتی ہے سب سے بڑی انارکی فکری انارکی اس فکری انارکی کو ختم ہونا چاہیے میں مثلاً یہ کہتا ہوں کہ نصاب تعلیم بڑا اہم ہے ہمارے ملک میں انگریزی آنس انگریزی ایم اے جب شروع ہوا تو دانستہ انگریزوں نے وہ آتھر رکھے جو سیکولر مزاج کے تھے درست یہ تو ہوا سیکولر مزاج کے تھے کہ ایم اے انگلش وہی لے گا جس کو انگریزی زبان سے خاص مناسبت ہوگا آنرس بی اے میں انگلش وہی رکھے گا جو بڑا نمایاں ہوگا اور اساتذہ انگریز تھے اور وہ اسی نصاب کے پلے ہوئے سیکولرس تھے اور اگر نہیں بھی تھے تو کم از کم انڈینس کو ایسا ہی بنانا چنانچہ وہ خاص نحج پر نصاب رکھ کر ان کو انٹنڈ لبرل بنا کر پیش وہ کرسچین نہیں ہوتے تھے مگر مسلمان نہیں رہتے تھے وہ کرسچین نہیں ہوتے تھے مگر ہندو نہیں رہتے تھے اچھا اب وہ آ باہر خاص طور پر مسلمان اب وہ لبرل ہے ان ہے اس سے دینی مزاج کے ہر شخص سے نفرت ان کو وہ جسے آپ کہیں گے ان کی زبان میں ظلمت nice. hmm. پسند ظلمت پرست ظلمت خواہ ظلمت بی ظلمت آموز hmm. یعنی پرستارے ظلمت کہہ لیجئے اسے اسے تو وہ آپ اسکیورینٹس اور اپنے آپ کو متنور Hmm. Hmm. اچھا تو نتیجہ کیا ان, انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ان فورسز کا جو لا لامذب تھیں یا مذہب کی دشمنت. دشمنت. ہمیشہ ان کا ووٹ ان پن, ان پناہ ایسے طبقوں کو ایسے افراد کو ایسے گروہوں کو حاصل رہی خا وہ ادیب تھے خا وہ ایڈمنسٹریٹر تھے خواہ وہ مقرر تھے وہیٹر تھے وہی شاعر تھے وہ سنگر تھے جو مذہبی مزاج کے نہیں تھے. ان کی نیچے اور یہ سلسلہ حال جاری اب میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھیں ہمارے ملک میں مثلا وہ لوگ جو ان لائٹن لبرل مذہب دشمن ہوئے اور آخر سیدھے اور برملا دہریے بنے انٹلیکچل ایسے مثالیں ملتی بہت ہیں ان میں سب سے زیادہ وہ ہیں جو ایم اے انگلش اساتذہ میں افسروں میں پڑھی لکھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ وہ ایم اے انگلش طالب علم جنہوں نے ایم اے انگلش کیا ہے یا بی اے آنس کے یا جن کا فائق جن کی فائق پسند انگریزی زبان کیوں نصاب ان لوگوں کا مہین ہے اور پڑھایا جائے اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ مم. کا سارا لٹریچر سیکولر ہے عیسائیت یورپ کی رگوں میں کبھی بھی نہیں سمایا چرچ سروس کے علاوہ عیسائیت کا دخل ہی نہیں رہا نہ معاہدے کی پابندی میں نہ جنگ میں نہ صلاح میں نہ تجارت میں عیسائیت کو کبھی لین دین ہی نہیں تھا نہ سوسائٹی کی اختار میں نہ اخلاق میں کرسچینٹی کی چرچ سروس کے سوا کوئی امپیکٹ عملی زندگی میں وہ جو آپ کے یونانی دیوتاؤں کے معیار تھے وہی مسلط رہے روما رومن اور گریکرڈ جو تھے وہی رہے اور وہ اسٹینڈرڈ وہ تھے جن میں کوئی یکسانی یونان کے دیوتا جو ہیں وہ اغوا کرندہ بھی ہیں یونان کے دیوتا شراب بھی ہیں یونان کے دیوتا جو ہیں وہ یعنی محرم نکاح بھی ہیں جن سے ہماری شریعت نکاح جائز نہیں سمجھتی وہ ان کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہے اور بے نکاح رابطہ بھی یہ اسٹینڈرڈ ہمیشہ رہا ہے یورپ کا حضط عیسیٰ علیہ السلام عمل جی کوئی مثال کسی خاص شعبے کے لیے نہ چھوڑ کر گئے جی ان کے مواعظ ہیں الہامات ہیں اور الہامات کی بھی کیفیت یہ ہے کہ حضط عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کوئی تین سو برس کے بعد جسے آپ سٹینڈرڈ بائبل کہیں جی وہ مرتب ہوتی ہے اور آج تک یہ ہوتا آیا ہے کہ اب یہ ورس نکال دو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ورس ٹھیک نہیں تھی یہ آئے نکال دی جائے اور یہ محرف ہوتی چلی آ رہی قرآن یہی جی。کہتا ہے کہ وہ انجیل جو عیسیٰ پہ اتری یہ وہ نہیں ہے م? اب وہ مثلا بائبل برن باس ہے چھپ چکی ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ انجیل الگ بالکل الگ تو گویا ایک تو ان کے پاس انجیل ہی نہ تھی عیسائی امت کے پاس اللہ کی وہی ہی نہ تھی اس لیے کہ اس میں تو آہ یعنی ہواریوں کے اقوال ہیں عیسیٰ, عیسیٰ کے اپنے قول ہیں یہ کہ اللہ کا قول کون سا ہے الت عیسیٰ کا کون قول, قول, قول, قول, قول, قول, قول کون سا ہے اور ہواریوں کے اقوال کون سے ہیں وہ تو سب اکٹھی بائبل ہے تو وہ وہی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی ان کے پاس وہ ان کے پاس نہیں... پاس نہیں... پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عملی مثال کسی شعبے میں हुँ. نہیں ہے اس لیے हुँ. کہ مواعظ تک رہے میرا صاحب آپ یہ ٹیپ کے ختم ہونے کے وقت پر آپ نے ایک جملہ بڑا ہی جامع قسم کا فرمایا تھا جس میں کہ وہ شاید غالباً وہ نہیں آیا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ باپ تھے نہ یہ تھا اصل میں یہ ہوا یہ کہ ایک پادری صاحب سے مری سے میں اتر رہا تھا تو مکالمہ ہو گیا اچھا میرے پاس بیٹھے تھے ساتھ والی سیٹ پہ ہم بس پہ آ رہے تھے اس پادری کی ادھر تین اچھا, سیٹوں والا وہ جو بھی بیٹھے تھے تو دائیں جانب کھڑکی کے ساتھ ان کی محترمہ بیگم صاحبہ ادھر وہ پادری دے. اس طرف میں وہ نشست جو تین آدمیوں کے بیٹھنے کے یہ میں نے پوچھا بیوی ہے تو تو شادی کرتے یہ بھی ترمیم اب وہ پابندی اتنی شدید نہیں ہے اب وہ کرتے ہیں شادی میں نے تو بس اتری تو اس زمانے میں کچھ راستے کے ایک ہوٹل پر کوئی قتل ہو چکے تھے ان کا ذکر بس میں تھا پادری صاحب نے بھی مجھ سے ذکر کیا اردو اچھی خاصی جانتے پھر یہ ظلم ہے یہ بے انصافی ہے یہ ہے وہ ہے اور آخر میں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مانیں یا نہ مانے جب تک جیزز کا آپ راستہ اختیار نہیں کریں گے نجات نہیں ہے اب میں اپنے چولے شلوار میں ایزی جیسے رہتا ہوں تھا تو ٹوٹی پھوٹی اردو میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے بڑے ادب سے پوچھا میں نے کہا جی میں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مواعظ جو کی ہے وہ تو ہمارے اساتذہ ہمارے علماء مسجد بھی بلکہ آپ کے لوگ بھی شب و روز کرتے ہیں لیکن اصل بات جو ہے تعلیم میں وہ مثال ہوتی ہے درست میں بے شک کہتا رہوں کرتا کچھ اور رہوں کو بات نہیں بنتی لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں تو آدمی سیکھتا ہے مثال سے مم. پادری صاحب مجھے بتائیے میں ایک عدد زوجہ کا خامد کہلاتا ہوں آ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس خامد مجھے عملا کیا سکھاتے ہیں مم. انہوں نے تو شادی نہیں پھر میں نے کہا فرسٹ کیا میں ایک تاجر ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو تجارت نہیں کی کہ میں کہوں کہ کن کن معاملات میں حالات یوں تھے اس کے باوسف انہوں نے یہ دیانت برتی دی یا دی یہ طریقہ اختیار کیا جسے بے دیانتی بھی نہیں کہا جا سکتا تجارتی دھوکہ دہی بھی نہیں کہی جا سکتی جائز کمائی بھی کہی جا سکتی ہے اور پھر یہ اور یہ الزام جو تھا وہ بھی نہیں آتا تھا تجارت کی نہیں. میں ایک سیلزمین ہوں کسی کی طرف سے مال تجارت فروخت کرنا میرے پاس عملی مثال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ہے کوئی نہیں. کوئی نہیں میں کمانڈر ہوں مجھے غیر یا دشمن فوج کے قیدیوں سے واسطہ پڑتا ان, ان سے برتاؤ کرنا برتاؤ کرنا ان کا پانی بند کروں یا نہ کروں ان کو سزا دوں تو کس قسم کی سزا دوں ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کروں ان کے ساتھ حتمی طور پر اس وقت سے اس وقت تک جو موادہ ہوا ہے پابندی کروں یا میں یہ سمجھوں کہ اس وقت سٹیٹ کے مفاد کا تقاضہ ہے کہ میں عید شک نہیں کر کے ان کی طاقت توڑ دوں وسیع مفاد کی خاطر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی نیز عبری کرتے ہیں عام ہمسایہ سلطنت کے ساتھ میرے کچھ روابط ہیں دشمنی بھی ہے دوستی بھی ان کا میں نے توازن قائم کر رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ رہے آیا اس زمن میں نیکی اور بدی ایک اسٹیٹ میں ظلم ہو رہا ہے مجھے مداخلت کرنی چاہیے جانب. میرا وہ دوست ہے ملک مگر وہاں ظلم ہو رہا ہے اب میرا آیا اس وعدے کی پابندی جو ہے وہ حاوی ہے یا عام انسان انسانی معاشرے کا عمومی تقاضا کہ لاکھوں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو میں اگر قوت رکھتا ہوں اس ظلم کو ختم کرنے کی تو میرا فرض ہے یا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے, کیا کیا فرماتے فرص کیا میں میرے پاس کچھ مسائل آتے ہیں ان مسائل میں میرے کچھ رشتہ دار ہیں کچھ ان میں میرے کچھ کچھ میں مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو سبق دے گی کہ انہوں نے حقیقی بھائی کے خلاف فیصلہ دیا حقیقی بیٹے کے خلاف فیصلہ کیا حقیقی بیٹے کو سزا دی وہ تو جج تھے ہی میں کہتا ہوں میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں یا شہر میں رہتا ہوں میرے علم ہمسائے ہیں علم کے ہمسایوں کے کچھ مجھ پر حقوق ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو وہ کیا ہے اور ایک اچھا ہمسایا ہونے کے لیے مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کیا برداشت کروں کیا نہ کروں کیا حرکت کروں کیا نہ کروں کس طرح اپنے آپ کو حدود میں رکھوں کہ ہمسائے کو تکلیف نہ ہو اور ہمسائے سے کس رویے کی توقع رکھوں یہ تو میری عمومی شب و روز کی مصیبت ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی سی بات میں میری کر سکتے اس لیے کہ انہوں نے گاری نہیں بنایا تو آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی تقلید کروں ان کی میں تقلید کس من میں کس شب انہوں نے شادی نہیں کی کہ میں کہوں کہ مجھے اچھا باپ بننے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو سامنے شادی وہ بڑے بھائی نہیں تھے کسی کے。Anyway وہ چھوٹے بھائی, بھائی نہیں تھے کسی کے برادر یہ نہ بتائے ہاں میرے مذہب کی طرف آئے آپ کہیں زندگی کا کوئی شعبہ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ تو عورت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی بھی مثال نہیں دے سکتےوں نے حکومت کی ہوں ہمارے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حکومت کر کے وسیع علاقوں پر غیر اقوام پر حکومت کر کے سٹینڈر قائم کی جو قابل اتباہ نہیں چاہی ہم اگر اپنے سبت بھول گئے ہیں تو ہماری بدبختی ہے مگر ہم حضورِ والا آپ کے محتاج نہیں ہیں آپ کو تو ہم پڑھا سکتے ہیں کیا قابل والا ہے تو انہوں نے بعد میں پوچھا کہ تم ہو کون اچھا کرتے کیا ہو سکتا میں نے بتایا کہ میں فلاں کالج میں درس جہالت دیتا ہوں تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ پھر کچھ زیادہ گھبرائے پھر انہیں احساس ہوا کہ غلط آدمی کے ساتھ آدمی بالکل غلط تھا کہاں پھنس گیا <laughs> خیر انہوں نے پھر میری خیریت اور لاہور کا موسم اور مجھے ایڈریس دیجئے میں لاہور آؤں گا تو انشاءاللہ میں تو بہت کچھ سیکھا میری تو بہت آنکھیں کھلی اور پنڈی میں میں وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتا ہوں یہ میری مسز ہیں ان سے تو تعارف ہی نہیں ہوا پھر وہ یہ کہ وہ مسز کے تعارفات اور باقی وقت جو تھا سیٹلائٹ ٹاؤن کے آنے سے انہوں نے مجھے مصروف رکھا ہاں یہ ہوتا ہے جب آدمی خفی ہو جاتا ہے تو پھر آئے باعث آئے تو یعنی جب آنچ خود سے گانہ تمنا بھی کرت ہمارے پاس کیا نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کتنی اعلی معیار پر کر سکتے ہیں ہمارے پاس یارات ہیں کیا نہیں ہے تو یہ میں خود اعتمادی سے محرومی <سؤال> کہ ہم سے یہ کہا جائے گا کہ اچھا یہ یہ بھی نہیں جانتا اچھا یہ یوں ہے اچھا جی دوسرے یوں کرتے ہیں میں نہ کروں اب یہی خود اعتمادی کا زوال اور انحطاط ہے جو انفرادی انحطاط بھی ہے اور جب افراد کی ایک ایسے نامعقول افراد کی ایک معقول تعداد کسی سوسائٹی <سؤال> سو <سؤال> میں جلوہ گر ہو جائے اور وہ جلوہ گر بھی یوں ہو کہ اختیارات اس کے پاس ہوتی تو یہ پھر بڑی خطرناک بات, بات ہو ہے دی اور اس کی اساس جو ہے بہر حال تعلیم تعلیم میں اتحاد لازم ہے نصاب میں اتحاد لازم ہے اور پھر یہ ہے کہ شانہ بشانہ بیٹھیں شہزادے بھی اور گدازادے آزادے بھی یہ بالکل لازم ہے جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک اتحاد نظر پیدا نہیں ہوگا اچھا اس کا عملی پہلی پہلو یعنی کہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں ہونا چاہیے آپ کے نزدیک کہاں سے شروع ہوئے میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس हुँ. جو خالص تن اتنے اونچے خرچ کے کرنے والوں کے لیے رکھے گئے ہیں हुँ. کہ وہاں مڈل کلاس کا یا غریب آدمی اپنا بچے کو में? نہ پڑھا سکے وہ مدارس بند ہو جاتے یہ اخوت کو چیلنج ہے is اس, اس, اس کی وجہ سے کچھ کچھ ایسے ایسے سال ایک ایسی مدت ایسی آئے گی جس میں کہ افرا تفریق عالم رہے گا میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پرائمری کی سطح جو ہے وہ پانچ سال ہے جی افرہ تفری ایک سال رہے گی دو سال رہے گی زیادہ سے زیادہ پانچ سال رہے گی نوے فیصد تو ویسے بھی بیچارے پھٹے ٹاٹوں پر پڑتے ہیں हم, हم. افرہ تفری ایک معدود طبقے میں آئے گی ایک سال رہے گی اگلے سال کم ہو جائے گی اگلے سال کم ہو جائے گی اور پانچ سال کے بعد بالکل نہیں رہے گی لیکن اس تفری کے پانچ سال میں معاشی اور کچھ نہیں حالات گا. میں بالکل نہیں بگڑے گا اس لیے کہ 99 فیصد بچے جو ہیں وہ بہر حال تعلیم پا رہے ہیں بگڑے گا کچھ نہیں. بہتر آدمی اس عرصے میں ممکن جگہ لینے والے آ جائیں اور پھر یہ بھی انہی میں شامل ہو کر ملت کے افراد بن کر آئے اکھڑے اکھڑے نہ آئے کہ ایگزسٹ پاکستان میں کریں اور لیو کسی اور کنٹری میں کریں یہ اکھڑے اس, اس قسم کے تعلیم میں کوئی نقصان پہلو ہے کوئی بالکل کس میں اس قسم کی تعلیم میں جو عمومی تعلیم ہے نصاب اگر ایک ہی ہوگا تو پھر کیا نقصان کا پہلو ہوگا اور میں کہتا ہوں مسلم مجھ پر ایک بار ٹی وی میں یہی سوال اٹھایا گیا کہ اتنے وسیع اخراجات میں نے کہا فقط لاہور میں یہ جو اس قسم کے مدارس ان پر خرچ جانے والے والدین سو سو گنا تین تین سو گنا ایک ایک بچے پہ خرچ ان کے مقابلے آتا اگر فقط لاہور کے والدین پول کر نا وہ روپیہ تو فقط یہی نہیں کہ لاہور کی پورے پنجاب کے پرائمری مدارس میں کم از کم کرسیاں اور ٹاٹ اچھے دیے جا سکتے پورے پنجاب کے مدارس میں اسٹینڈرڈ بہتر ہو سکتا ہے فقط ایک لاہور اور اگر لائل پور بھی اور دیگر ہیڈ کوارٹر جو ہیں شہروں کے وہاں بھی یہ سارا اہتمام کیا جائے تو گورنمنٹ سے لینے کے بجائے یہی پبلک جو ہے جو اب خود غرضی کی بنا پہ اپنے بچے پہ تو خرچ کرتی ہے اور پورے گاؤں کے بچوں کو معروم رکھتی ہے یہ خودغرض غرض جو ہیں یہ وہ اب ان کو بھی اپنا بچہ سمجھ لیں فرعون نہ بنے نمرود نہ بنے ان کو بھی اپنے بچے سمجھ لیں تو ان کے سٹینڈرڈ ٹھیک ہو سکتے اور پھر یہ خدشہ نہیں رہے گا جی کہ وہاں پھٹے ہوئے بالکل پھٹے ہوئے نہیں ہوں گے اس لیے کہ پھر یہ جو لوگ ہیں بحثیت لوگ یہ پھر پنکھوں کا بھی اہتمام ہوگا گھڑوں کا بھی ہوگا کرسیوں کا بھی ہوگا ڈیسکوں کا بھی ہوگا اساتذہ بھی اچھے آئیں گے خود بخود آئیں گے ایک موقع پر آپ نے ابھی فرمایا تھا کچھ دیر پہلے کہ یہی بچے جو پہلے اول درجے میں آتے ہیں جو اچھے ثابت ہوتے ہیں اچھے شہری بھی اچھے معلم بھی اور تعلیم یافتہ بھی ثابت ہوتے ہیں وہ انہی مدارس سے نچلے مدارس سے یا جو بھی مدارس جن کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو نگلیکٹڈ ہیں ان سے آتے ہیں اگر جب انہیں آنا ہی ٹھہرا اگر ان میں یہ قابلیت ہے وہ اپنی قابلیت سے کسی نہ کسی صورت پر بازار کی روشنیوں میں گلی کی روشنیوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں ٹاٹ پر بیٹھ کے ٹاٹ پہ سوتے ہیں پھٹی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس میں سب گزارا کرتے ہیں اور پھر بھی اول اول دباؤ آتے ہیں تو پھر ان اس قسم کے مدارے سے کیا تعداد بہت کم ہوتی ہے جو وہاں داخلہ لے سکتے ہیں اب یہ تو ان عمرہ کے بچے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یا پڑھے لکھے لوگوں کے یا یعنی ملازموں کے جو کانوینٹ میں نہیں پڑھے اور کسی نہ کسی طرح ان کی ایک محدود سی تعداد کسی ایسے کالج میں چلی گئی وہ بڑی محدود تعداد ہے اور وہ بھی ان لوگوں کی جو خرچ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کے بچے جو ان مدارس سے آئے ورنہ آتے ہی کتنے آتے ان میں سے تو آتے ہی نہیں ہیں بیچارے بہت کم آتے ہیں تو میں ان کی مثال دے کے کہہ رہا تھا کہ ان میں محنت کا مادہ نسبتاً برخورداری کا مادہ نسبتاً استاد کی عزت کا مادہ نسبتاً اور یہاں تامی پنا نسبتاً زیادہ اور پرابلم کریٹنگ ایک فیکلٹی جو ہوتی ہے وہ جوہر فتنہ انگیزی وہ نسبتاً زیادہ بے ادبی نسبتاً زیادہ ایروگنس نسبتاً زیادہ بے باک نظری نسبتاً زیادہ اس لیے کہ میں کالج میں ہوں میرے پاس بھی تو آتے ہیں نا کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے گنڈے تو اب ماشاءاللہ اللہ تھے ہی ہیں پیدا لیکن نسبت تناسب سے دیکھا جائے تو بے عددی اور ایروگنس ہاں ان میں ہے ان میں یقیناً ہے اس کا تو میں بے عددی یقیناً بیاد ہے اور اسی طرح وہ آگے پوری زندگی میں ایک یعنی وہ کرنٹی الگزم ہے کرنٹی الگزم یہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے خان صاحب آپ اس پر غور یعنی <سؤال> اور کہیں آپ آواز پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں <سؤال> انشاءاللہ جی اصل میں मैं, मैं تو ویسے میں نے کہا نا کہ بحث کے خاطر گفتگو کو بڑھانے کے خاطر میں یہاں وہاں کی باتیں کر رہا تھا ورنہ میں تو ظاہر ہے کہ میں دلی طور پر اور آپ میں آپ سے متفق ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو اللہ کرے اور بہت جلدی ہو اور کوئی عملی صورت اس کے پیدا ہو اور اس کے کا, اصل میں یہ زیادہ آسان ہو جائے گا اگر وہ صاحبان اقتدار جو हाँ. وہاں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں اس کی چابی ہے وہ اگر صحیح گھمانا شروع صحیح طور پہ گھمانا شروع کر دیں یہ صحیح طور پر رائج کرنا شروع کریں اگ, اگر طے بھی کر لیں کہ صاحب یہ رائے مخلصانہ طور پر طے کر لیں کہ یہ رائج ہوگا हुँ. آج طے کر لیں میں سمجھتا ہوں میں نے بات شروع کی تھی کہ کرد مسخ شدہ بندر جو ہے نا کردہ تنخواہ آدمی حیوانی سطح پر اگر حیوان ہے تو وہ بندر سے زیادہ قریب ہے اپنے اخلاق اپنے رویے کے بارے میں نقالی یعنی کرتا ہے بندر سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نقال جانور ہوتا ہے امیٹیو یعنی تو جو بچہ مثلا ابا جان کا جوتا پہنے گا ابا جان کی چھڑی پکڑ کر چلے گا اور کرے گا دیکھو میں ابا جان مر گیا ابا جان کی ٹوپی سب پرکھ دے گا جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں امی جان اگر نماز پڑھیں گی تو بچی سات سات سات پڑے گی اور جہاں ڈانس ہوتا ہے بچی ڈانس کرنا بچہ بھی ڈانس کرے گا جہاں دو دو گھنٹے میک اپ ہوتا ہے بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور نکالے گی وہ منہ میں بھی ڈالے گی اور وہ کپڑوں پہ گی مگر کچھ کرے تو اسی طرح یعنی عام لوگ جو ہیں, وہ, پھر اناس والا دین ہیں. وہ اوپر والوں کو دیکھتے چنانچہ جو آدمی جہاں جتنا ذمہ دار ہے وہ وہاں ان لوگوں کی نقالی کا بوجھ بھی اپنی گردن پہ رکھ جاتا ایک ابا جان جو ہیں وہ اپنی اولاد کی گمراہی یا نیکی کا عذاب و ثواب اپنی اپنے حق دلد. میں محفوظ رکھتے ہیں ایک بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی <تصفح> کے لیے اچھی مثال ہونا چاہیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جھوٹ بولوں گا اور وہ بچہ جانتا ہوگا کہ معاملہ تو یوں تھا بھائی جان نے یوں بتایا تو ایک تو اس کے دل میں عزت نہیں رہے گی اور دوم یہ کہ وہی کرے گا جو ماں جان اپنے خامند کے پاس کسی چھوٹے سے مسئلے میں ایک بچی کو جھوٹا گواہ بنا لیتی ہے کہ بھائی آپ اس سے پوچھ لیں اب وہ یوں سر ہلا دے اب اس ماں کو یہ تو احساس نہیں ہے کہ میں نے کیا اثر ڈالا بھئی تم سچ بول کے دو جھڑکیاں سہ لو مگر بیٹی کو ڈالو ابا جان کہہ دیں گے کہ وہ وہ وہ ہاں آئے ہیں تمہارے چچا ان سے کہو کہ بھائی ابھی ابھی نکلے ہیں باہر گئے اور وہ جا کر بڑی بے بات چچا جان وہ بس یہ بس آپ کے آگے آ گئی اور بڑھا کر حضرت بنا دیا اور ابا جان کو اس بات کا احساس نہیں جو خوش ہوئے خوش ہوئے اور یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے اسے جھوٹ بالنے کی تعلیمی دی ہے تربیت دی ہے ساتھ حوصلہ افزائی کی ہے اگر یہ باپ سے سیکھ کر جھوٹ بولے گا تو سچ کس کے ساتھ بولے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے بالکل نہیں پرواہ کرتے حالانکہ یہیں سے خرابی شروع ہوتی اب ایک بچہ گھر میں چوری کرنے کی عادت اپنے آپ کو ڈال چکا ہے جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل کر چکا ہے گھر میں الٹی سیدھی کچھ حرکات ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے اب وہ اسکول میں جائے گا تو جو کرے جو کرے تو دکھ کی بات یہ ہے کہ والدین نے تو سرے سے یہ چھوڑ ہی دیا ہے کہ اولاد کے ذمن میں ان کی بھی کوئی ذمہ داری مثلا میرے کلیگ مجھ سے کہنے لگے روز منہ لٹکائے ہوئے آ گئے میرے بڑے پیارے دوست ہیں گئے میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں خلیفہ رشید الدین صاحب کہنے لگے مرزا صاحب کیا کیا جائے کیا ایک طالب علم فورتھ ایئر کا بی ایس سی کا طالب علم ہے میں نے کہا ہے کہ بیٹا تم کلاس میں نہیں آتے ہو سارا دن شاپ پر چائے خانے میں گپ میں مصروف رہتے ہو چائے پیتے ہو شربت اڑاتے ہو اور وقت ضائع ہوتا ہے تمہارا تمہیں پرواہ نہیں اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک گینگ ہے پورا ایک گروہ ہے پورا ہلکا ہے آپ کا جن کی یہ جو استراحت اور تفریح اور یہ ایاشی ہو رہی ہے ان سب کے اخراجات آپ ہی برداشت کرتے بھی کچھ تو اپنے مستقبل کا خیال کریں اور اگر اپنے مستقبل کا خیال نہیں کرتے تو کم از کم ابا جان کی دولت پر مجھ سے کہنے لگا جی مستقبل کا خیال کروں گا ان شاء کوشش کروں گا سر باقی رہا ابا جی کی دولت کا مسئلہ تو وہ میں جانتا ہوں اس میں حلال کی کمائی کتنی ہے تو خلیفہ صاحب اس سے کہنے لگے بھائی ہم استاد ہم قائم مقام اباجال ہوتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھائی استاد تو والد کے جا بجا ہے بھائی اصلا جو والد ہے اگر اس کا اپنے گھر میں بکار و احترام یہ ہے یہ عالم ہے ہمارے تو ہم تو اس کی جگہ لینے والے ہیں نا ہم تو قائم مقام ہیں اگر اصل باپ جو ہے اس کی کچھ عزت ہے تو اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جاتا ہے معلم کی اور اگر اصل باپ جو ہے کسی بچے کے دل میں وہی بے وکار ہے تو ہم جو اس کے قائم مقام ہے ہم کیا کہیں یہ ہمارا حکم چلتا ہے ہمیں تو یہی کچھ سننا پڑے گا تو مجھے مجھے تو اس لیے جا جا مجھے پچیس برس, دلوقتي برس دلوقتي ہو گئے پچیس جی. جی. برس برس کے عرصے میں دو بار ایسا ہوا کہ کسی والد نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ میں اتفاق سے فلاں کے ابا جان ہوتا ہوں اس کا حال کیا فقط دو بار ایک نے خدا کر اور ایک نے خط پوچھوا، پوچھوا دو یعنی خطوط برس کے عرصے میں فقط دو ابا ایسے ایسے عالم ہو میں اپنا ذاتی تجربہ فقط دو ایسے ابا جان ہیں پچیس برس کے عرصے میں جنہوں نے مجھ سے پوچھا ایک نے خود مل کر پوچھا اگر یہ دلچسپی کا یہ عالم ہے والدین کا ان کے ساتھ بھی ایسے دنیا کے کاروبار ان کی اپنی مصروفیتیں میں خود بحث اتنی ناراض کر سکتا ہوں کہ واقعی اتنے اتنے مشاغل ہیں اس وقت دنیا کے ہم نے بڑھا لیے اپنے ہاتھوں سے یا اتنے ہو گئے ہیں برحال اس میں ہر آدمی اس قدر مصروف ہے کہ اس میں اس ذمہ داری کا احساس اسے کم سے کم ہوتا جا رہا ہے میں آ, اب چونکہ خاصی دیر ہو گئی ہے گپ لڑاتے اب مستگو کو ختم کرتا ہوں جی. مگر ایک مقولے پر جی. آ, یہ جو آپ نے فرمایا نا, اس کے ضمن میں جی. ایک, کسی عرب کا قول ہے اب مجھے یاد نہیں کس کا ہے جی. مر رب المالہ ولم جس نے مال کی دولت کی پرورش تو کی مگر بیٹے کی تربیت سے غافل رہا اس نے بیٹا بھی گمایا اور مال بھی, مال بھی, مال بھی, مال بھی, مال بھی مال. اس لیے کہ ایک نا تربیت یافتہ ان گھڑ بیٹا جس مال کے تحفظ کی خاطر وہ چھوڑ جائے گا وہ مال اسے کھائے گا اور وہ اس مال کو کھائے گا اڑائے گا یہ دونوں ہوں گے Hmm. اور اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھا جاتا بیٹے کی تربیت نظر انداز کر دی جاتی ہے مال کی پرورش کے شوق میں اور ایک نا تربیت یافتہ نہیں جانتا کہ پھر اس مال کی مزید پرورش کیسا کیسے کرنا ہے وہ اس مال کا دشمن ہوتا ہے اور چونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی اور مال کا مزاج یہ ہے کہ غیر تربیت یافتہ اپنے مالک کو غلط راہ پر لگا آئی کر کھا جاتا ہوں وہ در مال اس کے اخلاق مل مل کو کردار کو کھا جاتا ہے اور وہ اس مال کو اڑا دیتا ہے دونوں برباد ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں خوب اس نے کہا من ربالم المال رب الس نے مال کی پرورش کی مگر بیٹے کو تربیت نہ اس نے مال بھی گنوایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو جو, دو جو دو ہے سلسلے میں اور آپ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا میں آپ کا ممنون ہوں پہلے بھی تھا اب زیادہ ہوں کہ آپ نے اتنا وقت مجھے دے دیا شکریہ سو یا اس رش بیس رغی ائے دے بدو ہے س رغی بدب سے کس لو لب بھول ہف باتیں